سورت القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرمت و شکت القمر قیامت قریب آ چکی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بے ہے انما نما انا و کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہے تو ابھی تو ڈیڑھ دن بھی نہیں ہوا نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو اللہ کے حساب سے ڈیڑھ دن نہیں ہوا بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے ان نہ یہ رو رہی یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سور کو منہ پہ موں لگا رکھا ہے بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے ایک طرح کے ساتھ وہ شکل قبر اور چاند پھٹ گیا شک ہو گیا دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا یہ ہر کے عادت بات میں اسے موجدہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے موضوعے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے ہر رسول کا موجودہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پر جب مطالبہ کیا جا رہا ہوں۔ اس قسم کا کوئی موجودہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں شمار اور یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گنا ہوں گی اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ بنا میں تشریف فرما تھے اور بھی لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جوڑ گئے منشق القمر اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرط عادت کی تعمیل کرنے کی کوشش کی ہے سر سید احمد خان اور ہوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں لیکن بعض نظر آتے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی کسی وقت دن تھا اس وقت چاند کے دیکھنے کا سوال ہی نہیں یہ تو جہاں چاند ہوتا اس میں سب لوگ دیکھتے ہیں کہ بازے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کیا آسمان میں کیا ہوا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوگا روشنی اس کی جو کہ جو ہے خواب خواب پلٹ کر دیکھا ہو لیکن یہ کہ بار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو اس نے یہ دیکھا تھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور وہ حیران ہوا اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا دو ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے پھر جو گیا بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمید گواہ ہوں پھر وہ اسلام گایا و اللہ عالم اقتبت سات و شکل قمر آیت انجو رضو سہرو مستمل اور اگر وہ دیکھے کوئی آیت کوئی نشانی تب بھی راج کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے بکرزب و تبو احواہم اور انہوں نے تقزیب کی جٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی کل امر مستقل اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے ہر کام کے لیے اللہ تعالی کی اسکیم میں ایک وقت ہے اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے ذمہ ہے ہمیں اقامت دین کی جد و کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عہد ہے ہمیں تو وہ جد وجہد کرنی ہے ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد وجہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں یہ بات دوسری ہے پھر نظر ثانی بھی کرتے رہے کیونکہ اب کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو اشتہ ہی ہے اشتہار میں خطابی ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فرض اپنی جگہ ہے جد و جہد کرو باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے کوئی پرواہ نہیں تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی بس تم کامیاب ہو جاؤ باقی کب اللہ کو یہ کرنا ہے اللہ جانتا اس حوالے سے اصل میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں اجلت کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا تو سیدھے طریقے ٹیڑھی انگلوں سے گھی نکالو گے سیدھے سے نہیں نکل رہا بائی ہک اور بائی کروک دائیں بائیں سے کسی طریقے سے پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ تحریکیں جو ہے مطلب ٹراسوں پہ پڑ جاتی ہیں اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے نہیں, نہیں نہیں اس کو کرنے کی جد میں تن بندھن لگا دینا میرا فرض ہے گزرنا کہ اللہ کے ذمہ ہے وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا بلکہ جا ہوں لمبا معافی ہے مجھ ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں امبا رسول جس میں ڈانٹ ہے ان کے لیے تحدید ہے اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھے تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے حکمتم بالے گا جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر وہیں پر حکمت بھی ہے پوری اور بالے گا پوری حکمت پما تو لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا فتح و لان ہو کوئی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں اے دبی ذرا آپ درگزر کیجئے آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے فتح و لان تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے یوم علاشی کو جب وہ دن آئے گا جس دن کے پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف جب سور پھونکا جائے گا یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے خوش شاہ افسان ہوں ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوگی گی یا خرج المین الجدا منتخب یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹڈی دل پھیلا ہوا ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نوعلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں اب پورے دس ہزار برس نسلیں انسانی زمین پر اگر رہی ہے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اللہ عالم تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹڈی دل جہاز المنتش مفت عین لدا اور وہ دور دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر یقین الکافر الحاضا یومر ساتھ ہی وہ کافر جو ہیں کیونکہ جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے صورت قیامہ میں بل انسان و آلات ہی بسیرا ہر انسان کو معلوم ہوگا میں پا, کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں میں نے زندگی کہاں گزاری تھی تو کافر کہیں گے یقر القافر حاضا یوم العاصر یہ تو بڑا ساخت ہے کب ذوق قبل قومنوہ اب دیکھیے کہ اس میں سورہ نجم میں امبا رسول نہیں تھی دلائل عقلی اور آیات آفاتی وہ ساری گفتگو تھی اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے خبر اس میں ہم باب رسل ہیں وہی جوڑے کی جو سورہ انام اور سورہ آراف جو اس کا مکمل ترین سمجھیے کہ ایک مثال تھی اس کے لیے ایک نمونہ تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی قبل قوم و نوہ نٹلایا نوح تھا ان سے پہلے نو کی قوم نے فق زب امدانہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا وہ کالو مجنون جلد کہا مجنون ہے پاگل ہو گیا ہے اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ ہمارا وہ جلد کدو فدار اب ہوں تو اس نے پکارا اپنے کو مغلوب ان میں تو اب مغلوب ہو گیا مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے بس میری مدد فرما اور انتقام لے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ولق سبقت کل متنالباد المرسلیم المنسنا لَهُمُ الغالبون یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ رہے گا تو جب انہوں نے دعا کی دعائی دی انی این مغلوب الفنت صرف نا بابس مائے تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو پھر ساجو برسا برستا رہا برستا رہا, رہا مسلسل وہ بھی پھاڑ دیا جگہ جگہ سے چشمے چشمے سے نکال دیے آسمان سے پانی برس رہا ہے زمین کے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں ہمالا کے چشمے ابلنے لگے تو گویا کہ اس زمین کے زمین چشمے جو ہے فوٹ بھگ فجر ہو فل تقل گیا آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی دونوں نے مل کر فل تقل ماؤ اللہ قد قدر ایک ایسی بات کے لیے کہ جو طے ہو چکی تھی جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا یعنی پوری قوم کے غر کھونے کی بات وہ اللہ اعلیٰ ذات و اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے یعنی کشتی کدری میں وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے جزال لمن کانک کو اور یہ بدلہ تھا اس کا اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ساتھ ایمان ساتھیوں کو بچایا وَلَقَدْ ترک رہا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے آیتن ایک نشانی کے طور پر فاہل مدعا کے تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے جیسا کہ میں نے کیا یہ کشتی بھی جیسے شداد کا کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے کے اندر دمی ہوئی موجود ہے اور جیسے یہ حضرت لوت جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرا کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہ فقائی فقان آزادی و تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کھڑکھا خڑ دینا ڈرا دینا ولق یسلم قرآن علی ذکر فہل مین یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تو فہل مین تو ہے کوئی دوست سبق حاصل کرے جو لوگ یہ صورت کو آج پڑھ رہے ہیں اور یہ چار دفعہ یہ آنی ہے یہ آیت یہ ترجیح آیت ہے دوہرا دہرا کرا رہی ہے یہاں پر یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی قبر نہیں کستے عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو, جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا لوگوں کو معلوم نہیں لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے للت القدر میں ایک ایک نفل پڑھو گے اتنے ہزار نفلوں کا ثواب ہو جائے گا وہ بےچارے نفل پڑھتے جا رہے انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا کہا ہے تو فرمایا والن علی <الْزَّي> تم یہ نہیں کہتا کہہ سکتے اللہ بہت مشکل کتاب تھی نہیں بہت آسان کتاب باقی رہی زبان تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا مر چکی تھی بالکل سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے اردو کا ترجمہ نہیں ہے حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی لیکن یو ایو میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے لیکن جن زبانوں میں, میں عربی زبان شامل ہے تو لونگ لینگویج ہے زندہ زبان ہے سیکھنے میں کیا دقت ہے منتقل کرد الفق فقان آزادی والوں جٹلایا تھا قوم آد میں بھی تو کیسا رہا میرا آزاد اور میرا خبردار کرنا انسل سر سر ان پر مسلط کر دی, دی ان پر تند ہوا فی یوم نحس مستمر ایک منہوس دن میں نہوست والے دن میں اور پھر وہ دن ہوا چلتی چلی گئی تنزرناس وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو جیسے آپ کچھ درخت کے تنے کو اکھاڑتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑتی تھی کن نہوم آزاد اور نقوی ملک گویا کہ وہ وہ تنے ہیں یا جڑے ہیں کھجور کی اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی تو اس طریقے سے وہ اور چونکہ بڑے طویل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر مر کر پٹک پٹک کر جبکہ ایک ہوا جب کہ خبر نے ان کو پٹخا ہے اور مرے ہیں تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے پکئی پکانا آغابی بنو دوست کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا بول سر القرآن ذکر پھر دوہرا دیا گیا پھر کان کھول کر سن لیجیے ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے رہنمائی اخذ کرے